Allah'u alayhi wa sallam. هل ترى من فطور ثم ادع البصر جواتين ينقذب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زيت حضرات نہ خوشی اور مسلت کا مقام ہے ہمارے درمیان قبیل شیخ موجود शेख महसूद ने अपनी जीवी तालीमानलगिया दरभंगा बिहार और मदिया यूनिवर्सिटी से हम की और अलहमदुल्लाम शेख मोहरम किताब की सऊदी अरब जिंदा में दावा को तद्दीक करना अंजाम देते हैं और हमारे हिंदुस्तान में आई प्लस टीवी जो इस्लामिक चैनल है उसमें शेख मकर तक के शेख महसूद को दावा देता हूं कि वो आए اور ہمیں آواز ہے رکھنا تھے ہم سبوں کو سر چڑھوائیں شیخ رویو کا نام نہیں کریں اس کی ضرورت پڑے گی ایک منٹ ہے یہ موبائل بند قریب قریب آئیے یہاں لوگوں تھکے ہوئے ہیں یہ جو بڑے بہادری دیکھ لائیے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 فشغل نور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه فأما الذين في قلوب مزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تابينه وما يعلم تابينه إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أول ألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا باللدنك رحمة إنك أنت الوحاق اللهم آتنا باللدنك رحمة وهي لنا من أمدنا رشدا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما علنا وما صرفنا وما تعلم به منا انت المقدم انتل مقدم اللہ اللہ خدا دل اللہ کا بڑا فضل اس کا احسان ہے کہ جس نے ہم کو اور آپ کو اس گرمی کے ماحول میں بھی ایمان کی گرمی اور حرارت سے نوازا اور ہم نے اپنے کاموں اور مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے اس مقدس گھر میں یعنی مسجد میں قرآن اور حدیث کی بات سننے اور عقیدے کے ایک اہم موضوع ایمان بالقدر سے متعلق گفتگو سننے کے لیے حاضر ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں مقام نصیب فرمائے دین کو اللہ اس طرح سمجھنے کی توفیق دے جس طرح اللہ نے سمجھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام نے اس دین کو سیکھا اور تابعین اور طب تابع طابعین نے اپنے سے پہلے والوں سے علم حاصل کر کے ہم تک منتقل کیا وہی علم ہے وہی دین ہے اور اسی کے مطابق ہمیں دین سمجھنا ہے اپنی عقل اور اپنی رائے سے نہیں سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فہم کو شہادت دی ہے فی نامن وامن تم بھی ہی فقری تد وعین طول فعی نماح الفی شقا اگر یہ لوگ اس طرح ہی لائے جس طرح تم ہی مان لاق یعنی یہودوں و سارا مشرقین اور قیامت تک آنے والے ہیں سارے لوگ نہیں ہے بلکہ یہ درس ہے اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس موضوع کی وضاحت کریں جن بھائیوں کے اسے متعلق سوالات ہوں وہ کاغذ کے پرزوں پر لکھ کر کے پیش کریں تو یہ بہتر ہے اور زبانی کریں تو چل سکتا ہے تو آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدر کیا ہے اور ایمان میں اس کا مقام کیا ہے قضاء اور قدر یہ ایمان بالغیب میں داخل ہے ہم جب پہلے پارے میں یا سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھتے ہیں حدل متقی قرآن ہدایت ہے کس کے لیے متقیوں کے گئی تو متقیوں کی پہلی صفت بتائی گئی الدین بلغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کا تعلق اللہ کے علم سے جس کو نہ ہم آنکھ سے ڈائریکٹ دیکھ سکتے اور نہ کان سے ڈائریکٹ سن سکتے اور اس پر یقین کرنا اور شکوک اور شبہات سے دور رہنا یہ ایمان ملتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ من وحسن الخلق بالقدر اے اللہ میں تجھ سے صحت اور تندرستی کا سوال کرتا ہوں ایمان کا سوال کرتا ہوں پاکدامنی کا سوال کرتا ہوں تقدیر پر اطمینان کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہو جاؤں تو یہ عظیم چیز ہے اس میں امام ابو حنیبا رحم اللہ کہاں کرتے تھے کہ تقدیر کی مثال سورج کی روشنی کی طرح تقدیر کی مثال سورج کی طرح کہ سورج مخلوق ہے اور ہمارے سروں پر نظر آ رہا ہے لیکن ہماری نگاہ سورج کی روشنی کے سامنے نہیں ٹھہرتی تو جب سورج کے سامنے ہماری نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تو جن چیزوں کو اللہ نے چھپا لیا ہماری نگاہوں سے مخفی کر دیا ہے اس کو ہم اپنی عقل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے اس لیے مقصود ہی کچھ اور ہے تسلیم و رضا کا ہم مومن اس لیے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں مومن اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں مومن اس لیے ہے کہ ہم شکوک و شبہ سے دور ہیں قدر اور قواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے زمین اور آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار ورس پہلے کائنات کی تقریر لکھی جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے مخلوط میں لکھی کیوں اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں تو اللہ احم الخل وہ لطیف القبیر کیا خالق کو نہیں معلوم ہے مخلوق کے بارے میں جس نے پیدا کیا جس نے ہر چیز کو ہر چیز کو وجود بخشا کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ مخلوق کی حیثیت کیا ہے اس کی مقدار کیا ہے اس کی زندگی کیا ہے وہ کب مرے گا کیا کھائے گا کیا اس کو نہیں معلوم اور اگر خالق کو علم نہیں ہے تو پھر کس کو علم ہو سکتا ہے سنو اللہ یاطیف الخبیر سن لو اللہ خزا لطیف اور خبیر ہے باریک بھی خبر رکھنے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے ان الدین غیب جو لوگ غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علام اللہ اللہ شہادہ حاضر و غائب کو جاننے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی اسے خالی کی اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں ان کرتے ارکان میں ہے اصول میں کیا مطلب ایمان کے پیلرس ہیں ایمان کی بنیاد ہے یعنی تقدیر پر ایمان لانا ایمان میں وہی حصہ ہے جو جسم میں سر کا ہے یعنی انسان کے جسم سے اگر اس کے سر کو الگ کر دیا جائے گھڑ اور سر الگ کر دیا جائے تو وہ زندہ رہے گا کعبہ کے رب کی قسم اگر کوئی اللہ پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے لیکن تقدیر کا لائق ہی وہ کتبی رسول ہی ولی وراس وہ تم ہی نبل قد رسائی نہیں بشر اللہ پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ رسولوں پر ایمان لاؤ آخرت کبھی پر ایمان لاؤ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لاؤ کیا مطلب ہے اچھائی اور برائی کا یعنی جس کو بھی خیر حاصل ہونے والا ہے اور جس کو بھی مصیبت آنے والی ہے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے یعنی اگر دولت اور خوشحالی ہے اور علم کی نعمت ہے صحت کی نعمت ہے یہ بھی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے اور اگر کوئی بیماری ہے اور مرض ہے مصیبت اور تکلیف ہے یہ بھی اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رکھا اور اللہ رب العالمین نے لکھا ہے علم سیب کی بنیاد پر ایک کمہار جو کھپرا بناتا ہے یا ایک آدمی جو عید بناتا ہے جبکہ وہ مخلوق ہے اور عید بھی مخلوق تو جو ایک ہو نہیں معلوم کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کتنا کھائے گا اور کس کو آرام پہنچے گا اور کس کو تکلیف پہنچے گی کون صحیح راستے پہ جائے گا کون غلط راستے پہ جائے گا کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کسی کو ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی تقدیر پر ایمان لائے بغیر کسی کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان کی نظر نہیں مل سکتی ہمیشہ انسان پریشان رہے گا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا سور ہے حدید میں مصیبت میں من مصیبت کوئی بھی مصیبت چھوٹی یا بڑی پہنچتی ہے زمین کے اندر زمین میں کوئی مصیبت نازی ہوتی ہے بجلیاں گرجتی ہیں اور بادل گرشتے ہیں یا بارش آتی ہے یادی اور طوفان ہوتے ہیں یا سیلاب آتا ہے یا انسان کے ساتھ میں کوئی مصیبت ہوتی ہے کوئی بیمار پڑتا ہے کسی کا باپ مرتا ہے کسی کی ماں مرتی ہے یا کوئی مرض لاحق ہوتا ہے ان لافی کتاب میں قبل انہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق سے پہلے کتاب میں لکھ دیا لوگوں محفوظ بھی کیوں لکھا اللہ پرمات اللہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اور یہ اثر بھی عبداللہ بن عباس ہے مسما رحمان اللہ کا سر درین فی الحال تصویر میں وہ خاص حالات ہوتے ہیں اس کا جواب میں ساتو آسمان ساتو ساتو آسمان اور ساتو زمین اور ساتوں زمین اللہ کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہیں جیسا کہ تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانا اللہ اللہ جیسے کامے سے پھر اس لیے اللہ رب العالمین کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے لہذا ایک مومن کو اس پر ایمان لانا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے تقدیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کل شہین خلط نہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا کہ تقدیر میں خیر اور شر دونوں کیونکہ انسان کی آزمائش دو, دو طرح سے ہوتی ہے فتنا اللہ خیر کے ذریعے بھی آزمائے گا اور شر کے ذریعے بھی آزمائے گا کیا مطلب نعمتوں کے ذریعے بھی آزمائے گا مصیبتوں کے ذریعے بھی آزمائے گا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر خیر حاصل ہوتا ہو تو اطراؤ فخر مت کرو کیونکہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا وہی روزے ملے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ دی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے سکون ملتا ہے وہ مولانا وہی ہمارا کام صاحب وہی ہماری بکری بنانے والا ہے توقع المؤمنون اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی کو سکون ملتا ہے اور آدمی کا ایمان اور یقین اور بھروسہ اللہ پر گہرا ہوتا ہے بلکہ انسان پہ کتنی بھی مصیبت آ جائے اگر تقریب اور ایمان ہے تو دنیا کی مصیبتیں آسان ہیں کیا فرمایا رب ما من مصیبت اللہ والله بكم كل شيء علي کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے اور من یؤمن بالله جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے آج کا مطلب سمجھ گئے نہیں اس لیے کہ اس کی تفسیر حضرت القما کی کہ هو الرجل تصيبه المصیبہ فيعلم انها من عند الله فيهديه الله قلبه فينور قلبه بالإيمان یہ آیت اس آدمی کے بارے میں ہے کہ جب کوئی مصیبت لاحق ہو پہنچے تو وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ لکھ دیا ہے تو ایسے آدمی کے دل کو اللہ ایمان کے نور سے منور فرماتا ہے ایمان کی روشنی اس کے دل میں داخل ہوتی ہے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سور قمر کی آیت نمبر انچاس میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ان نہ کل خلق نہ اور سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وہ کل لسین حسینہ ہوتی مامی مبین ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر لیا کھلی کتاب میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ساک اللہ حاضرہ سورہ یا کے آخریات ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اللہ اکبر لیکن, لیکن لیکن مگر اگر مگر لیکن یہ بہت خطرناک سمجھ میں آ بات لیکن سنیے لیکن اگر کوئی شخص علم پہنچنے کے باوجود قرآن و سنت کے احکام کو پانے کے باوجود اگر تقدیر میں شک کرتا ہے یا تقدیر کا انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی مدرون ہے اور اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہے. یعنی علم کے باوجود لیکن جس کو علم نہیں پہنچا شبہات کا شکار مسائل پوچھو تحقیق کرو ان سے کیونکہ اللہ نے فرمایا فصل ہوا کرتی کریں تعلم جس چیز کا علم نہ ہو کس سے پوچھو سے پوچھو گے علم مالوں سے اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا نہ فرض قبول اور نہ نفل قبول نمبر ایک اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ماں باپ کی نفرمانی ہو آدمی اپنی بیوی بی کی غلامی کرے گا اور ماں کی نفرمانی کرے گا محدن زمی اپنے ماں کی نفرمانی کرے گا اور بیوی بی کا غلام بن جائے اللہ کے نبی کی حدیث کہ تین قسم کو لوگ جنت میں نہیں جا سکتے دوسری حدیث ان میں سے ایک والدین کا نفرمان دوسری بات جو اللہ کے نبی نے فرما منان احسان جتانے والا کیونکہ المنان اللہ کی صفت ہے اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے اگر اللہ نے آپ سے کوئی کام لیا تو اللہ نے آپ کو توفیز دی کہ آپ نے کسی کی سفارش کر دی تو اس کے بارے میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی جو بھی آئے گی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ پہاڑوں کے برابر بھی عبادت کریں وہ حد پہاڑ کے برابر بھی عبادت کریں تو اللہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لگائے کیوں اس لیے کہ تقریر کا انکار قرآن کا انکار ہے تقدیر کا انکار حدیث کا انکار ہے تقریر کا انکار اللہ کا انکار ہے تقریر کا انکار رسول کا انکار ہے کیوں قرآن کا انکار کیوں قرآن نے ثابت کیا حدیث نے ثابت کیا اللہ کا انکار کیوں اس لیے کہ اللہ نے خبر دی رسول کا انکار کیوں اس لیے کہ اللہ کے اللہ صحم آپ سیتفاہم سے بات ہوگی اور تقدیر کا انکار اللہ کا انکار جل جلا اور تقدیر کا انکار رسول کا انکار صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب کتابوں الزمان زمانہ تیزی سے جائے گا وقت کی برکت ختم ہو جائے گی پورا سال مہینے کی دردی حدیث مسلم احمد اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن لگے گا گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ لگے گا گویا کہ کسی مجور کی سوکھی ڈالی میں آگ لگا دی آپ نے حضرت انس کی حدیث نہیں سنی حضرت انس نے کہا کہ میں تم کو ایسی حدیث سناتا ہوں کہ میرے بعد کوئی حدیث نہیں بیان کرے گا یہ مخالفی میں نے اللہ کے نبی سے سنا سنا بھائی نہیں یہ جہالت کا دور دورہ ہوگا اور جو جاری ہوگا اس کو لوگ عالم سمجھیں گے جو سچا ہوگا اس کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس کو لوگ سچا سمجھیں گے خیانت کرنے والے کو ہم ثابت کیا گا ایسے, ایسے اور زلیل اور خشیس حدیث ہے الحمدللہ میں پیش کر سکتا ہوں وقت کمی ہے اور زلیل اور خصیص آدمی سب سے بدترین اور زلیل لوگ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر علم کے گفتگو کرے لیکن کوئی اس لیے گفتگو کرتا ہے تاکہ ہم اپنے شکوک شبہات کو دور کریں یا ان کی گفتگو کو اس لیے سنتا ہے تاکہ اس کو قرآن حدیث سے کریں مطمئن کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہے آئیے سنیے فیاد خسکن عمر اس امت کے آخری زمانے میں تین عذاب آئے گا آپ نے بہت سارے ممالک میں دیکھا کہ ایک شخص گانا گا رہا ہے اور بہت سے لوگ میوزک بجا رہے ہیں گانا سن رہے ہیں اللہ ان کے زمین میں اتنے واقعات ہیں آپ اس کی مزید تفصیل کی گنجائش نہیں آپ وغیرہ پہ دیکھ اللہ نے زمین میں دھزایا اور یہ آخری زمانے کا عذاب مصد اللہ چہروں اور شکلوں کو بندر اور سور سے بدل دے گا جس طرح یہ خود نے سارا کے چہروں و شکلوں کو بندر اور سوروں سے بدل بدلا یا بندر اور سور کی فطرت داخل کر دے گا دونوں مانا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی کن لوگوں کی جیسا کہ عمران بن حسین وغیرہ کی روایت ہے جیسا کہ بعض روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کے اوپر آئے گا یہ کب ہوگا تو آپ نے فرمائے جب نصیحت کرنی ہے نا عوام کو دونوں پہلو لے کر علمی بات کو نہیں سمجھ میں آئے گا. گی جب گانے کے باجات گانے کے آلات پھیل جائیں گے ولقینات گانے والی ہر درف ہو جائیں گی ڈانسر ڈسکو ڈانسر ہر طرف ہوگا گانے والی گا رہی ہوں وہ شوربت سمور اور شراب خوری کی کثرت ہوگی جس طرف شراب خوری سنا کاری فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ زمین میں دھسائے گا پتھروں کی بارش ہوگی اور اللہ رب العالمین شیروں اور شکروں کو بندروں سے بدلے گا اسی طرح جو لوگ تقدیر کا انکار کریں گے یا بغیر علم کے تقدیر کے مسئلے پر ڈسکس کریں گے بن یعمر یہ بسرا کے بڑے عالموں میں تھے یہ جب مکہ آئے تو انہوں نے تلاش اور اللہ نے تابعین کی تعریف کی مہاجرین اور, اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والی پہلی جماعت طابعین کی ہے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا اور اگر صحابہ کے نشی قدم پر چلے یہ تابعی والوں کی طرف سے واسم نحبد الجہنی اور کی یہ لوگ تھے تقریر کا انکار جس طرح یہ اشتراکی لوگ اور کمیونز لوگ کہتے ہیں گاڈ از نتھنگ ورکنگ از گاڈ اللہ کچھ نہیں جو ہم کام کرتے ہیں باللہ تو اسی طریقے سے قدریہ والے کہتے تھے کچھ نہیں ہے ہم جو کرتے ہیں بس یہ تقدیر ہے تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو مسلم شریف کتاب ایمان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور ان میں سے ایک آدمی نے سوال کیا یعنی یہ اللہ قدر تقدیر کوئی چیز نہیں ہے وہ ان نلام جس وقت جو انسان کام کرے وہی کام ہے اللہ کے علم میں نہیں بس ہو گیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھا. اللہ نے نہیں لکھا اس کے بارے میں بتائیے تو کیا کہا عبداللہ بن عمر نے کیا کہا ہوگا آپ لوگ فون کیجیے عبداللہ بن عمر نے کیا کہا ہوگا جی عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ کہوں ان لوگوں سے کہ انا بری امین میں ان سے بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق ہم سے بیزار ہوں یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا منج یہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے منج سے دور ہے ایک نمبر دو دوسری بات یہ کہی تو عبد اللہ بن عمر جس چیز پر عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے وہ یہ لو ان لو فکر ان کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پہ ایمان نہ لائیں اللہ اکبر سمجھ میں آ بات نہ کہ نہیں آئی ہاں؟ کسی بھائی کو نیند آ رہی پانی دیجیے علمی بات ہے یہ چائے وغیرہ بھی بلائی مسئلہ اہم ہے اور میں زندگی میں پہلی بار یا شاید دوسری بار ایک تقریر میں نے کی تھی مدینے پہ ہاں؟ بہت پہلے کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کا انکار کرنے والے کی مثال جس سے جس طرح بے نمازی کی مثال کس سے ہے بے نمازی کی مثال یا تو اس کی مثال ملے گی کس سے فرانس یا ہمان سے یا قارون سے یا ابی بن خلف سے کیونکہ حدیث معلوم ہے نا اسی طریقے سے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمائے کو اس کو کہتے ہیں آپ یہ باتیں کریں یہ تو آپ کو معلوم ہے دو خدا ایک کہتے ہیں خیر کا خالق اور ایک کہتے ہیں شر کا خالق جیسے یزدہ کے بارے میں آپ نے شر کا خالق کیا اندھیرا ہے تو دو خالف کو کہتے ہیں اس لیے جس طرح سے مجوسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ مجوسی ہیں اور مجوسیوں کی صفت بتائیے کہ وہ موچ جو ہے بڑھاتے ہیں اور داڑھی موڑتے ہیں داڑھی کاٹتے ہیں یہ جس معلوم ہے نا وہ مسلم تو اللہ کے نبی نے فرم جس طرح مجوسی کہتے ہیں کہ دو خدا ایک خیر کا خالق اور ایک شیر کا خالق ایک اندھیرے کا خالق اور ایک روشنی کا خالق تو قدریا یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنے والے کہ اللہ ہر چیز کا خالق بے ہے لیکن انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے یعنی اللہ بھی خالق اور انسان بھی خالف یہ سب سمجھانا ہے نہیں سمجھ میں آیا اللہ بھی خالق اور بندہ بھی خالق جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارا بھی خالص اور تمہارے افعال کا بھی خالص اور جو تم کام کرتے ہو اس عمل کا بھی خالص نہیں اللہ نے ارادے کی صفت پیدا کی ان ہدینہ حسمی اللہ نے راستہ دکھلا ہے اسٹیٹ یہ سیدھا راستہ ہے یہ تیرہ راستہ ہے چاہو تو سیدھے راستے پہ جاؤ چاہو تو ادھر جاؤ لمن شاہ آمین کو ارادے کی فوت اللہ نے پیدا کی خیر کرنے کی بھی اور شر کرنے کی بھی جو چاہے سیدھے راستے پہ چلے امن شاہ ومن شاہ بلی فر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے وہ کرے اختیار ہے یا نہیں ہے آزادی ہے یا نہیں ہے اللہ نے قوم سمود کے بارے میں کیا کہا میں اتنی آیت اس لیے پڑھا ہوں کہ آپ کتنی کھول دیا کہ اللہ کی توحید حق ہے صالح علیہ السلام کی دعوت حق ہے اور تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے پیلی کو اوپن کر دیا اللہ تعالی نے دودھ اور پانی کو الگ الگ سورج کی روشنی کی طرح اللہ نے حق ظاہر کر دیا لیکن فستاحب العما الگ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں کس کو اختیار کیا گمراہی کو فخر ضلعت کا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان تک دعوت نہ پہنچے اور کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کی دعوت ان تک نہیں پہنچی انبیاء کی دعوت نہیں بے شمار آیات اور حادیث ہے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجوس کہا جو لوگ تصدیق کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے افعال کا خالق ہوں جبکہ اللہ تعالی ہمارا بھی خالق اور ہمارے ارادے کا بھی خالق ہے کیونکہ اللہ نے کہا فلا ہم جو رہا فلاح منظب خیر اور شر دونوں کا مادہ اللہ نے پیدا کیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو برے راستے پہ چل آتا کا یہ دنیا کے بات تو کیا کہا کہا یہ کہ اے عمر اے سلیفت المسلمین آپ میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں کہا کہ میں اس ہاں تو تم نے چوری کی ہے تو کہا کہ میں نے چوری کی ہے ہے لیکن اس میں میرا کیا قصور قصور یہ کہ نے تو حضرت عمر نے کہا کہ جس تقدیر سے تم نے چوری کی ہے یعنی جواب دیا اس کا جواب کہ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں چوری لکھی تھی تم نے چوری کی ہے تو اللہ نے جو ارادہ اور قوت پیدا کی تم نے اپنی اختیار سے چوری کی ہے اور یہ تقدیر میں لکھی دی اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بھی تقدیر میں لکھا کہ اس چوری کے جرم میں ہم تمہارا کاٹ یعنی تمہاری چوری بھی تقدیر میں تو ہاتھ کاٹنا بھی تقدیر میں اللہ اکبر ہاتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جن تک دعوت پہنچ چکی ہے اور جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان مرض و اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت مت کرو جبکہ یہودیوں کی عیادت نبی نے کی بخاری شریف کتاب تو یہودی غلام کی یادت کی اور اس نے کلما پڑھا تو آپ نے لیکن اگر کوئی تقریر کا انکار کرتا ہے جس کی طرف اشارہ تھا تجریہ کی طرف کہ ان کی آدت مت کرو وہی ماتو فلاں اور اگر وہ مر جائیں تو تم ان کے جنازے میں شریک مت اللہ اس قدر وعید ہے اس لیے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ تقدیر کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے اور یا یاد رکھیے کہ کوئی شخص اللہ کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا مثال کے طور کوئی شخص زمین چھوڑ سکتا آسمان چھوڑا اللہ نے کہا نا جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تمہارے اندر قدرت اور صلاحیت اور کیپیسٹی ہے شکتی ہے کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ یعنی آسمان و زمین سے نکل جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ یعنی فضا میں بھی چلے جاؤ تو تم جاؤ اگر جاؤ گے تو وہاں بھی اللہ کی حکومت ہوگی اس آیت کریمہ سے بہت سارے علماء نے جن میں شیخ ابین عثیمین رحمہ اللہ نے استدلال کی اپنی کتاب رسائل فل الخمر انسان چاند پہ جا سکتا ہے اسی آیت سے کہ وہاں بھی اللہ کی حکومت ہے وہاں بھی فضاؤں پر بھی اللہ کی حکومت ہے. جس طرح فضا پر اللہ کی حکومت ہے انسان فضا میں بھی ہوگا تو اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتا زمین کی گہرائیوں میں ہو یا آسمان کی فضاؤں میں ہو یا ماؤنٹ ایوریسٹ میں ہو یا انٹارکٹک میں ہو یا برمودہ ٹینگر کہیں بھی ہو اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی حاطے سے اور اللہ کی پکڑ سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ کی تقدیر سے کوئی نکل نہیں سکتا اللہ اکبر پر مثال مثال سے سمجھ آئے. لو الا میر رسک ہی کما یا کما کو <تصفيق> مطلب اگر انسان جو روزی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہے اگر اپنی روزی کو حاصل نہیں کرتا مثال کے طور پر اس کی روزی لکھی ہے ہندوستان میں سعودیہ کی نوکری ختم ہو گئی اب بہانا ہے کہ کمپنیاں بند ہو گئی اب وہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان آئیں گے تو روزی نہیں ملے گی وہ یہ سمجھنا بات چھوڑو جاؤ لیکن اگر اس کی روزی لکھی کی ہے تو جس رزاخ نے اس کو سعودیہ میں روزی دی اور رزاق ہندوستان میں بھی روزی اور بہت سے لوگ آئے کاروبار چھوڑ کر کے اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کیسے ہو گئے لاکھپتی بنے لاکھپتی سے کروڑ پتی بنے اور ابھی لاکھوں کروڑوں کمایا اور میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں ابھی اسی سفر میں کہ ابھی چند سال پہلے وہ آدمی مرغی کی تجارت کرتا تھا یعنی انڈا بیچتا تھا اور کافی قرضہ تھا دعوت طبی میں لگا رہا لگا رہا ہمارے ہاں الحمدللہ دو بستیاں جو اس علاقے میں مشرقی چمپارن دو بستیاں کتاب اس میں اس میں ہم رول ہیں اور بہت بڑا مناظر آدمی ہے ہم جیسے لوگ ان کے سامنے نہیں ٹھیکتے بہت مطالب سے اللہ کی قسم ابھی کل پرسوں میں وہیں تھا ابھی کڑو پتی بن گیا چند سالوں میں اللہ نے ایسا ارغیض کو مخصوص میں اللہ نے اس کی روزی رکھی طریقے سے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اگر انسان اپنی روزی سے بھاگتا ہے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو جس طرح موت سے بھاگتا ہے اگر اپنی روزی سے بھاگے گا تو یاد رکھو روزی اس کو پالے گی جس طرح موت اس کو پکڑ لے گی اسی طرح روزی بھی اس کو پالے گی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے انتخل اللہ انسان کو روزی اس تیزی کے ساتھ ملے گی جو روزی اللہ نے خدمت دی ہے جس طرح موت انسان کو پکڑتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ روزی آئے گی اب یہ بتائیے کہ کوئی آدمی اپنی روزی کو چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو سکتا تو تقدیر میں ہے کہ نہیں روزی اور بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے اللہ چار چیزیں لکھی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے پوری حدیث ہے نمبر ایک سب سے پہلی لکھی جاتی ہے رسک روزی لکھی جاتی وہاں جلی اور اس کی موت لکھی جاتی ہے روزی کتنی پائے گا کیا کھائے گا کتنا کنٹل دودھ پیے گا کتنا کنٹل گوشت کھائے گا کہاں مرے گا کیسے مرے گا شقی و شہید ان شہادت مند ہوگا کی بدبخت ہوگا ٹھیک ہے رسک وہاں جلدی وہاں مرید کون سا کام کرے گا ڈاکٹر بنے گا کہ انجینئر بنے گا اور سرجن بنے گا کہ فزیشین بنے گا کہ عالم کا عمل بنے گا کہ بے عمل بنے گا کہ چمتکار ہوگا اللہ اپنے علم کی بنیاد سے لکھتا بے شک تو بہن عال جس طریقے سے انسان کی روزی انسان کو جس طرح انسان کی موت انسان کو پا لیتی ہے کس زمین پر مرو گے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کو روزی ملتی ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں ہے اور دلیل میں مثال دیتا ہوں سنیے اللہ کے نبی کی جو حدیث مشہور ہے ان جبریل جبریل امین نے میرے دل میں بانٹ ڈالی اللہ کی طرف سے ان پولن تمو سنتا تس تکمیل حدیث کوئی بھی جان اس وقت دنیا سے جدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی روزی کو نہ پالے فت اللہ وجب طلب اللہ کرتا اختیار کرو اور اچھی طرح حلام روزی حاضر کرو وَلَا اور روزی آنے میں اگر تاخیر ہو رہی ہو تو اللہ کی معصیت اور گناہ کے ذریعے روزی حاصل مت کرو کیا مطلب اگر حلام روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے اور حرام روزی تمہارے سامنے ہے تو حرام روزی چھوڑ دو حلال روزی کے انتظار کرو کیوں اس لیے کہ حلال روزی بغیر اللہ کی بندگی اور عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی اس کو آپ لکھ لیجیے اپنے دنوں پر حلال روزی بغیر اللہ کی خالص بندگی کی حاصل نہیں ہو سکتی دلیل بہت اللہ بے تو عتی کیونکہ اللہ کے پاس جو حلال و روزی ہے وہ بغیر اللہ کی عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس لیے حلال و روزی حاصل چار چیزوں کا جاننا ضروری نمبر ایک علم نمبر دو کتابت نمبر تین مشیت نمبر چار خلق کیا مطلب اس کا یعنی اس بات کو نہیں مان لانا کہ اللہ کو ما مایک کا اور تمام چیزوں کا علم اللہ کا علم سب پر غالب آ گیا اور اللہ نے علم کی بنیاد پر کائنات کی تقدیر لکھی نمبر ایک نمبر دو کتاب اللہ نے لکھ دیا کتاب کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے کتاب اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے کتاب کمر یعنی محبوب اللہ نے لکھ دیا پاس ہے کیا ہے بھائی نہ رحمتی تغلبی اللہ نے فرمایا کہ میرا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے اللہ تو میرے عال سب سے پہلے علم نمبر دو کتنا کتابت نمبر تین مشیت مشیت یعنی مشیت مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی مرضی سے لکھا اللہ کی چاہت اللہ جو چاہا ہوا اور اللہ نے جو نہیں چاہا نہیں ہوا اب انسان ایک ڈاکٹری سوچے اور ایک صحت مند آدمی سوچے دونوں کی بات یا دونوں کی اثر برابر ہو سکتی ہے بجال بیل ان اکل سلیم فی الجسم جب انسان صحت مند ہوگا تو اس کی عقل بھی صحت مند ہوگی جب انسان مریض ہوتا ہے تو اس کی فکر بھی اس کی عقل بھی مریض ہو جاتی تو اللہ تعالی نے جو چاہا ہوا اور اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اللہ کا چاہنا اللہ کے شای نشاں اور بندوں کا چاہنا بندوں کے شای نشاں یعنی اللہ نے ہمارے اندر بھی چاہ پیدا کی لمن کو جو چاہے تم سیدھے راستے پر چلو جو چاہے ایمان ہے جو چاہے کفر لیکن اللہ فرماتا ہے فرماتین ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے ہم چاہتے ہیں ہم اگر خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری خیر آسان کرتا ہے ہم شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری شر کو آسان کرتا ہے بہت سی بات ہے تو نمبر ایک علم نمبر دو کتابت نمبر تین مشیت یعنی اللہ ہم نے مرز اپنی مرضی سے اور اس مرضی کی دو قسمیں ہیں جو بیان کی جائیں گی اور نمبر تین نمبر چار خلق پیدا اللہ یہ اسی وقت میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا اپنے وقت پر تمام نبیوں کو اپنے وقت پر تو اللہ تعالی نے پیدا کیا یہ تخلیق کے چار اسٹیج ہیں کہ اللہ نے اللہ عالم بھی ہے اور اللہ کاتب بھی ہے اللہ نے ہر چیز کو لکھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے لکھا اور اللہ نے اپنی مرضی سے ہر چیز کو پیدا کیا کیوں ان رب کا فعال اللہ یونیک یہ رب جو چاہے گا وہی ہوگا اللہ خالق الشی وہ اللہ ہر چیز کا خالص ہے اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے نگر ہے آج. نمبر ایک علم کی بات میں, میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ اللہ کو ہر چیز کے علم ہے علمنا منكم اول سے آخر تک اللہ سب کو جانتا اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان رجول اور وہ حدیث مشہور حدیث بخاری کی آپ نے سنی اند الم ربیام ایک آدمی جنت کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ ہوتا ہے ایک ہاتھ کا فیس علی گل تقدیر اس پر غالب آتی ہے فیامل ولی نار جہنمی کا عمل کرتا ہے اور آخری عمر میں وہ جہنمیوں کا عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے کیا مطلب اس کا آگے سنیے ایک آدمی پوری زندگی ان ہاتھ گلیام البیام الحلی نار پوری زندگی جہنمیوں کا عمل کرتا ہے لیکن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے یعنی جہنم کے بالکل قریب ہے مرے گا جہنم میں کیونکہ مرنے کے بعد خبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڈھا ہے یعنی مرنے سے قریب سمجھ گئے نا تقدیر خالی بات ہے جنتیوں کا عمل کرتا ہے اور آخری عمر میں جنتیوں کا عمل کرتے ہوئے جنت میں چلا جائے اگر اس حدیث کو آپ صحابہ کے فہم سے نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں کیا اللہ صالم نہیں جس طرح چائے کا ایک مزہ اور پانی کا ایک ٹیسٹ اور بریانی کی بھی دس قسمیں حیدرآباد کی بریانی کا الگ ٹیسٹ اور کلکتہ کی بریانی کی ایک الگ لذت اور بمبئی کی بریانی کا الگ ٹیسٹ اسی طریقے سے دین کے مسئلے میں بھی ہر چیز کے ٹیسٹ الگ الگ ہے ہر چیز کا ٹیسٹ الگ الگ ہے آپ سب کو جب تک نہیں ملا ہوگے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اب کہتے کوئی بریانی کا ٹیسٹ پتا تو اب ایک نہیں ایک ایسی بات بتانی ہوگی جس میں سب شامل ہو تو اس لیے ایک حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہوتا حدیث حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے ایک آدمی جو جنت کا عمل کر رہا تھا اور جہنم کا عمل کرنے لگا کیا اللہ ظالم ہے حض نہیں دوسری حدیث میں ہے اب افسونی حدیث وہ حدیث بھی میں نے جو پیش کی وہ بخاری کی ہے اور ابھی جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ سین الجام کیے حدیث سنیے اور یہ بخاری میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی بن ساتھ سے اور وہ روایت جو پہلی پیش کی عبداللہ عبد اللہ ایک آدمی جنت کا عمل کرتا ہے بساہر. یہ جی. جنت کا عمل کرتا ہے سیما یبدین لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جنت کا عمل کرتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ جنت کا عمل نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ بعض دوسری روایات میں وہ کلبو اسبد اس کا دل بہو اسود اس کا دل سیاہ ہوتا اللہ اکبر یہ ایک مساحل ہوتا مساحر لوگوں کے سامنے لیکن اس کا دل تاریخ ہوتا سیاہ ہوتا اور دلوں پر فیصلے ہوتے اس لیے دل کی خرابی اور بیماری اور دل میں نفا یا ریاکاری یا کچھ ایسے اعمال کے سامنے اچھا نظر آتا ہے بند کم میں برائی کرتا ہے جیسے مثال دیتا ہوں تو سمجھ میں ان شاء اللہ اب نماز کتاب السہت حدیث سوبان، لمبی حدیث آپ نے میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں بلند و بالا پہاڑ کی طرح سفید پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا دھول سمجھتے ہیں نا راکھ بنا دے گا خسو خاشا وہ کون لوگوں کو حدیث میں بتایا گیا سلون کما تو سلون بظاہر نماز پڑھتے اللہ یو سمون کما تو سلمون بظاہر صحابہ کی طرح روزے بھی رکھتے فرض اور نفر خدون میں نے نہیں دکھما جس طرح تم تحجد پڑھتے ہو اس طرح وہ بھی تحجد پڑھیں لیکن مسئلہ کیا ہوگا بند کمروں میں برائی کرتے ہیں مثال کے دور نیٹ پر فحاشی اور فحاشی اور برائیوں کا سارا پروگرام دیکھتے ہیں گندی فلمیں دیکھتے ہیں واٹساؤ پر فحاشی اور بحیائی کے مظاہر دیکھتے ہیں بند کمرے میں برائی کرتے ہیں سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے بڑے نیک ہیں سیاح ہے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ آکل دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا اس لیے دعا کرنا چاہیے رب العالمین نبی سے آخری زمانے میں جب سونے اور چاندی اور دولت کے فتنے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے اس میں ایک لفظ یہ ہے اللہ سلو کا صادقا اے اللہ ہم تجے سے سوال کرتے ہیں قلب سلیم کا حدیث شداد بن بنوس قلب سلیم کا اور اے اللہ سوال کرتا ہوں سچی زبان کا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی جنت کا عمل کرتا تھا کہ میں شراب پی رہا ہوں تاریخی پی رہا ہوں ظلم کر رہا ہوں نفس کٹوں کی بنیاد پر اللہ اس کو کبھی نہ کبھی ہدایت نہیں دیتا قلب کو صاف رکھیے تقدیر بھی پلٹ جائے گی ایک اور قلب اگر صاف ہوگا اور برا کام کر رہا ہے تو دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا بھائیوں تو اللہ کے نبی کی حدی اللہ دعا دعا کے خود کو بدلنا ہوگا پابرہ نہ رہے پرخار پہ پر جلنا ہوگا سیدھے راستے پر چلو اور دعا کرو اللہ آپ کی تقدیر بھی بدلنے کا اللہ اکبر اس لیے یاد رکھیے اللہ کا علم غالب ہے ادھر آراد اللہ کباہدین ادھر آراد اللہ کب ظاہر الدین ابو اللہ خفیہ ہے سعیدان کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کو فلاں زمین پر مرنا ہے عمرے میں واجب نہیں ہے معلوم ہے کہ نہیں آپ تو عمرے میں واجب نہیں ہے حج میں واجب ہے سوائے حایضہ یہ میرے دوست کا طواف کر لیا صحیح کر لیا تواف ویدا کر رہی ہیں آخری اور عجیب درد شروع ہو گیا چنانچہ اس نے ایڈمٹ کر دیا ہاسپٹل میں اور اللہ اکبر مدینہ میں اس کو و مکہ میں این جب خطبے کا وقت ہونے والا اللہ ہو اور پانچ منٹ بھی باقی نہیں ہے ٹیلی فون کرتا میری ماں کا انتقال ہوتا اللہ اسی موت کا داخلہ باقی اسے موت کتنی حسین بات تو اللہ جب کسی کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فنا زمین پر مرے گا تو اللہ کوئی نہ کوئی اس کو حاجت اور ضرورت ڈال دیتا ہے کوئی تجارت کے لیے چلا گیا کوئی بس چلا گیا کوئی سینت وقت اس لیے اللہ کی تقدیر کو سمجھنے کے لیے علم کو سمجھو روا خلط اللہ قلم اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا قلم کو پیدا کیا صحیح بات یہ ہے کہ لوح محفوظ لیکن لوح محفوظ کے بعد اللہ تعالی نے سب سے پہلے اللہ کا عرش ہے اللہ کا عرش اللہ کا عرش اس کے بعد صحیح تفسیر اللہ نے سب سے پہلے جب قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا حکتم لکھو روایت ہے تو اللہ کا علم ہے یا نہیں اللہ اکبر. تو یہ علم بھی ہے اور کتابت بھی ہے اور مشینت کی مثال ہوں اللہ کے چاہنے کی مثال اللہ چاہے کہ آپ مصیبت میں آئیں اور پوری دنیا والے چاہیں کہ آپ پتی بن جائیں کس کی چاہت ہوگی یہ مثال اس لیے اللہ کی اللہ کس کے لیے چاہتا ہے ہدایت اور کس کے لیے چاہتا ہے ذرا لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو عام فہم انداز میں بیان دوں ایک ہے مشینت کونیا قدریہ اور ایک مسیحت ہے شرعیہ کیا میں یعنی اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں خیر بھی ہو اور خیر جو چاہتا ہے تو اللہ اسے محبت کرتا ہے خیر چاہنے میں محبت اور اللہ جو یہ چاہتا ہے کہ کسان سمجھ میں آئے گی اللہ ان رب کا اللہ جو چاہے ہو جائے کہ مثال اوپر سے میں بتاتا ہوں گم الَّذِينَ مَيْلًا <عظيمًا> اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں توحبے کی توفیق دے اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں توبہ تمہاری توبہ قبول فرمائے لیکن شہوات اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم ایک ہی ساتھ دین سے پھر جاؤ شہوات کی پیروی کرنے والوں سے مراد امام المفسرین محمد بن جرید تبری کہتے ہیں کہ یہود و نسار ہر دور میں چاہتے ہیں اور قیامت تک یہود نصارہ کی خواہش و تمنا ہوگی کہ جس طرح کاری اور فحاشی میں مبتلا ہو گئے امت مسلما کو بھی کاری اور فحاشی میں مبتلا کر کیونکہ چہروں پر فصاؤں پر اور بہت ساری بین الاقوامی قوتوں پر یہود ال نصارہ کا کنٹرول ہے اور اس بارے میں حدیث میں موجود ہے وقت ہوتا تو میں بتاتا لیکن میں موضوع کو تھوڑا روک کر کے وہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تربیتی پہلو ہے معلوم ہے کیا اس لیے اللہ کی نبی کی شریف کی. یہ جی ہو نہ یہ روایت حضرت مسا شریف سے اور جب اس حدیث کو اور مساشری کے بیٹے نے پیش کی تو حضرت عمر بن عبد الرزیز نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی سنا یہ بات انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ واقعی میں نے اپنے وادی سے سنا ہے میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے جن کی برائیاں اور جن کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے یہ مسلم شریف کی حدیث کیا میں نے کہا بولیے ایک آدمی بولیے پہاڑوں کے بڑا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا بھائی تو اللہ یہود عمارہ اللہ ان سارے گلاحوں کو یہود و نصارہ پر ڈال دے گا اور ان مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث اللہ بلادمین اللہ کے نبی کہتے میم اللہ تعالیٰ نے تم نے کے لیے جنت بھی پیدا کیا اور جہنم بھی اگر جنتی جنت میں جائیں گے تو اپنی بھی جنت لیں گے اور کسی کافر کی جنت بھی لے لیں گے اور جو کافر جہنم میں جائے گا اپنی بھی جہنم لے گا اور مومن کی مومن کی جہنم بھی لے گا اللہ تو یہ جو بات میں نے پیش کی یہ ہدو نصارہ پر اللہ گناہوں کو ڈالے گا کیوں اس لیے کہ علماء نے تفسیر کی کہ آخر اللہ حدیث مسلم شریف اللہ آپ رحمان اللہ کا بول نہ ہوتا ہے تو اللہ چاہتا تم کو تو یہ اور کمیا دونوں سمجھنے کی کوشش کرو آئیے حدیث آب یہ جو موبائل آپ نے جو ڈالا ہے بار بار وہ بچ رہا ہے میرے دل پر اثر پڑ جائے طرف دل ہوتا ہے حدیس احمد کے اندر بخاری نے ادب المفرد نقل کیا ایک نبی اللہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہے جو اللہ چاہے اور جو آپ کی تخبے کی ہدایت کی ہداع ہے سرٹیفکیٹ دی اور اللہ نے امام تقریر اور, اور آخرین بنائے قیامت کے لیے مقام محمد بنوا دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی وہی ہوگا اور اگر بولنا ہو تو یہ کہو جو اللہ چاہے پھر محمد چاہے یہی سے مثال ہے کہ اگر فنا صاحب نہیں ہوتے تو ہمارا کام نہیں ہوتا یہ بھی چور ہے چھپا ہوا چھپا ہوا شرک ہے اگر لکل بلادان السوس اگر کتا نہیں ہوتا چور آ جاتا یہ بھی شرک ہے شرک خفی ہے جی اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس سلسلے میں میں تھوڑا آگے رفتار بڑھا دیا بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں آئیے تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ انسان تقدیر پر بھروسہ کر لے نہیں اہل سنت وال کا اصول ہے کہ التمس قدر اللہ بر اللہ اللہ کی تقدیر کو تلاشو اللہ کی شریعت سے مثال کے طور پر گاڑی جو ڈرائیور ہوگا وہی چلائے گا لائسنس جس کو ہوگا وہی نہ چلائے گا بھائی فور ویلر کا لائسنس مجھے کتنے دن میں ملا ہے نا تو سعودی میں کتنے دن میں ہم کو لائسنس ملا چھ مہینہ لگا چار مرتبہ فیل ہوا بار بار کیونکہ مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی تھی لائسنس ملا تو میں گاڑی چلا رہا ہوں تو یہ گاڑی اپنی سائیڈ میں چلاؤ گی کہ رونگ سائیڈ چلاؤ گے گاڑی کس پر چلاؤ گے اپنی سائڈ تو گاڑی چلانے کا دن ہے لیکن آپ کو چلانا ہوگا اپنے سائیڈ میں گاڑی کو اپنی خط میں چلانا ہوگا اپنی لائن میں چلانا ہوگا اور ٹرین جو ہے پٹری میں چلے گی اس کو کھیت میں چلا گے تو کیا ہو تو اسی طریقے سے سبزی مارکیٹ میں سبزی ملے گی اور سونا اور چاندی کے مارکیٹ میں سونا اور چاندی ملے گا لیکن اس تقدیر کو تلاش نہ کیسے کہ آپ نمبر ایک کوشش کرو نمبر دو دعا کرو نمبر تین اللہ پہ بھروسہ کرو یاد کیا کرو جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ پرندے صبح میں خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام میں جب لوٹتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے کیا مطلب ہے مطلب تو مطلب بعد لوگ متبل بھی بنا دیتے ہیں مطلب کو کیا بنا دیتے ہیں متبل کیا ہے بھائی کہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ دو بستر پر آرام کر لو اے سی روم میں چلے جاؤ نہیں یہ حدیث بتاتی ہے توکل کو توقل اسی وقت کہیں گے جب اس میں کوشش ہو کیوں اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح خالی پیٹ پرندے صبح میں جاتے ہیں شام میں بھر پیٹ ہیں اے تقدیر پر ایمان لانے والوں اور اللہ کو کرنے والوں تیری صبح دس بجے ہو تیری صبح آٹھ بجے ہو کس قدر تم پر گینا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے نہیں تمہیں پیاری ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے نمبر ایک شیتان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور میرا اپنا تجزیہ ہے کہ قانون میں پیشاب کرنے کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے آپ دیکھیے گا جو آدمی فجر نہیں پڑھتا سورج نکلنے کے بعد اس کے منہ میں بدبو ہوتی ہے اور اسی بدبو کے ساتھ بیٹی بھی کرتا ہے انگریز صفت تو بتانا یہ میرے بھائیوں کہ جو فجر کی نماز پڑھے جس طرح پرندے صبح میں اٹھتے ہیں اور صبح میں نکلتے ہیں فجر کے بعد روزی کی تلاش میں نکلو اللہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے ہرا رہے گا لیکن نکلنا پڑے گا سونا نہیں پڑے گا نمبر ایک. نمبر دو اللہ یہ برکت. برکت. چار. جی. چار اس حدیث کی روایت اللہ مبارک امتی فی بکور صبح میں برکت دے اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے چھوٹا موبائل انعام دے سکتا اور اسی ایک حدیث پر عمل کیا فجر کے بعد انہوں نے تجارت کا آغاز کیا اور اپنے کارندوں کو بھیج دیا اپنے زمانے کے بہت بڑے مالدار ہو گئے اس صحابی کا نام کیا ہے جی لا سخر الغامدی دی سخر الام موبائل بچانے کے لیے میں نے بول دیا کیا چلیے بارہ وقت بچانا بھی ہے سخر الام انہوں نے اس حدیث پر حمل کیا اور صرف سے یہ حدیث مربی ہے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مالدار ہو گئے صبح میں نکلنا پڑے گا کوشش کرنا پڑے گا تو یہ تقدیر توکل میں کوشش کرنا داخل ہے اور جو لوگ کہتے نہیں اللہ جو لکھا ہوا ہوگا اور محنت نہ کرے تو اس کو توکل نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں تواکل اس کو کیا کہتے ہیں تواکل جس طرح ایک آدمی تواکل کے بجائے تمباکو جو لوگ تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ پی کر مسجد میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سمجھا ہے اگر غلط سمجھا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے صحیح سمجھا ہے تو اللہ قبول فرما لے کیا سمجھا کہ جو ایک دوسری حدیث ہے کہ میں نے آز المسلم ترقی جو مسلمانوں کو تکلیف دے ان کے راستوں میں تو ان پر لعنت واجب ہو گئی یعنی جو تکلیف دے مسلمانوں کو راستوں میں راستوں کا مطلب ٹھیک تھوڑی نا اب راجہ بازار کا راستہ راستہ ہے اور قرو بازار کا راستہ ہے مسجد بھی تو راستے ہیں یعنی کسی بھی مسلمانوں کو ان کے راستوں میں ان کے عمل کے دوران کوئی بھی تکلیف دی ان پر اللہ کی لانا فرشتوں کی لانا انسانوں کی لانا اے سیگریٹ پینے والوں بیڑی پینے والوں اے کھینی کھانے والوں ہوشیار ہو جاؤ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جو شخص اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کو روزی دے گا یہ ایمان بالقدر کا فائدہ ہے کہ انسان میں توقع اور جو صحیح ایمان نہیں لائے گا وہ سستی اور کہنی کے ساتھ ہوگا اسی لیے اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان فرمائے ہو اور نہ دھوئے اور اس کو کوئی, کوئی کیرہ کھا لیا یا سانپ دس لیا یا بچھو کاٹ لیا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو اپنی, وہ اپنی نفس کی بنا بتائے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ سونے سے پہلے ہاتھ بھی دھونا اور منہ بھی دھونا اور شراب کو گل بھی کرنا اور دروازہ بھی بند کرنا کیونکہ بسم اللہ کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے وہ کیا کریں اپنے ہاتھ کو بھی دھوئے منہ کو بھی دھوئے اور دعا پڑھ کے سوئے ہاتھ کو بھی دھوے, ان کو دس لیا. کیا, کیا دھوک میں تو ساری دعائیں دعا صبح کی دعا شام کی دعا دھواں دعا آخر وجہ کیا کیونکہ بعض کا کول ہے جب دیکھتا ہوں میری بیوی جو ہے پریشان کرتی ہے اور بچہ بات نہیں مانتا اور میرا جو جانور ہوتا ہے میری سماری جو خراب ہو جاتی ہے تو میں اپنے گناہ کو ٹٹوتا ہوں اللہ بڑا تو کہاں کیا کہ اچھی بات ہے میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی ارو زب کلیمات یہ دو جو دو نہیں تھا اسی زمانے میں موٹر سائیکل کا مائی بات؟ تو ایک دو دفعہ تو میں پکڑا گیا لیکن ایک مرتبہ میں نے خواب بھی دیکھا کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں کیسے پڑھا دب کلیمات یہ منوی بھی خواب میں چلا گیا ہر پہلو پہ نگاہ رکھتا ہوں جیسے میں نے کلمات ہی آنکھ گی خلاص؟ اللہ اور کئی لوگوں نے کوشش کرنا, کرنا ہے اور مصیبت آنے کے بعد کہنا ہے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھی تھی یہ بات کیا مطلب اس کا؟ اب اب آئے شیخ السلام کہتے ہیں اللہ خرید لیں فلم لا فلم آئے تقدیر کے ذریعے مصیبت پر دلیل لی جائے گی گناہ پر دلیل نہیں لی جا سکتی یعنی پہلے کوشش انسان کرے اور جب مصیبت آ جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا اب اس کی مثال دوں القدر الخطر تخدیل کے ذریعے مصیبت پر دلیل لی جائے گی عیب اور گناہ پر دلیل نہیں لی جائے گی عیب پر اور گناہ پر دلیل لینا ہم کا طریقہ ہے لو لوشا اللہ ما شرکنا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا کل بھلی اللہ حجت اللہ نے حجت پوری کر دی کیا اللہ چاہتا تو شرک نہیں کرتا کیا تو خرجو لا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی حجت کا غالب آ گئی اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام میں بحث ہوئی حدیث معلوم ہے نا موسا علیہ السلام نے کہا انت کا انتبو خیفتنا من جن تو ہمارا باپ ہے ہماری زبان میں اللہ نے تم کو یہ منصب دیا جنت میں دیا یہ دیا اور وہ دیا تو نے ہم کو جنت سے نکلوایا نا اگر تم پھل نہیں کھاتے تو ہم تم جنت میں رہتے ہم لوگوں کو بھی جنت نصیب ہوتی یہ دنیا کی کل خطے نہیں آتی چالیس سال پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ آساد نے اپنے رب کی نے فرمانی کی تو اللہ کے نبی نے کیا عمل کرو جو جس کے لیے پیدا کیا گیا اللہ وہ چیز کو آسان کر دیتا اسی کے مطابق اللہ توفیق دیتا ہے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کے لیے پیدا کیا گیا اللہ آسان کر دیا لیکن اس کے لیے جو رسول ہے آسان کب ہوگا اور تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچے اور حسنہ، حسنہ یعنی قرآن سنت کی تصدیق کرے اللہ نے جو باتیں بتائیں رسول نے جو بات اس کی تصدیق کرے تین چیز خرچ کرے نمبر ایک اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے نمبر تین اللہ اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرے بتاؤ نمبر ایک خرچ کرے اللہ کی رام علم خرچ کرے مال خرچ کرے پیسہ کرے خرچ کرے وہ ادا خرچ کرے پرہیز گانی اور خوشنا جو بھی اچھی باتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی اس کی تصدیق کرے تو کیا ہوگا اللہ تمہارے لیے تقریب میں خیر لکھے سبحان اللہ فصلیوں سے نہیں اللہ آسانی کے راستے اس کے لیے آسان کرے کروڑ پتی ہونے کی روپیہ ایک روپیہ میں درد ہوتا ہے اور میں نے دیکھا فنکشن میں دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ اب اس سے بھی زیادہ روپیہ خرچ فنکشن ہال میں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں لیکن ایک فقیر کو دس روپیہ دینے میں نانی مرتی ہے کیسے مانے گا کہ تیرا باپ ہوا ہے اس لیے, اس لیے یہ بات ہے اور اس سلسلے میں دو جماعت ہے میں بات ختم کر رہا ہوں لمبا ہو گیا کیا ہے ایک جماعت کو کہتے ہیں قدریہ اور ایک جماعت کو کہتے ہیں جبریہ میں نے پوائنٹ لکھا تاکہ باتیں ادھر ادھر نہ جائیں اور میں نے پہلے بھی آفتاب بھائی وغیرہ کو بتایا کہ یہ علمی بحث ہے اس لیے میں ٹھیک ہے لیکن اب میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں ایک جماعت کو کہتے ہیں قدریہ اور ایک جماعت کو کہتے ہیں جبریہ قدریہ اور جبری قدریا کا فرقہ جو ہوا رہے وہ بسران ہے وہ بسرا میں جبریہ یہ کیا کہتے ہیں خورسان وغیرہ کے اندر محبد ایمان غیلان دمشقی اور جو ہے اور کیا کہتے ہیں متزرہ وغیرہ یہ تقریر کا انکار کرتے تھے بہت سارے واقعات ہیں یہ علمی بات ہے وہ آپ آئیے بعد میں بتاؤں گا ان کے ان کے درست وہ کہتے ہیں کہ تقریب کوئی چیز نہیں سنگ جمان کا اصول دونوں کے بیچ میں کیا ہے کہ اللہ نے خیر بھی لکھا شر بھی لکھا لیکن اللہ نے ہم کو اختیار کی آزادی دی خیر اور شر کرنے کی آزادی دی ہم چاہیں تو خیر کے راستے پر چلے اور چاہیں تو شر کے راستے پر چلے اگر ہم نہ چھلکے گا شربت سمجھ کے پی لیا بوتل شراب کی ہے شراب اور اس کو شربت سمجھ کے پی لو گے تھوڑی نہ ہوگا تو جس کے اندر جتنی خوبی ہوگی اچھائی ہوگی اللہ اس کے مطابق اس کو توفیق دیتا ہے باتیں تو بہت ساری ہیں میرے بھائیوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو سوال جواب کے لیے چھوڑوں اور اپنی بات کو میں نہیں پر لپیٹ لیا اس امید کے ساتھ کہ یہ بحث بہت ہی نازک ہے اور یہ بحث بہت ہی خطرناک ہے اللہ نے فرمایا فتن قرآن میں دو طرح کے آیتیں محکم آیات متشاب آیات محکم کیفیت کے ساتھ آتا ہے وہ ہم کو کیفیت معلوم نہیں تو اللہ کو معلوم ہے متشاب نمبر ایک ایت کہ نمبر دو جو علماء کو معلوم ہے ایو. نمبر دو علماء کو معلوم ہے جو علماء قرآن حدیث کو جانتے ہیں اب ایک آدمی نے کہا وہ اللیل لباس یہاں لباس جو ہے نیند کے معنی میں اور کہیں لباس جو آتا ہے طلبے حق اور باطل کو مٹانے کے معاملے میں اور کہیں لباس حق اور باطل کو گٹمٹ کرنا بہت اچھی بات اللہ ازان کا جواب دینا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو اتنی صلاحیت ہو کہ ازان کا جواب دیتے ہوئے مختصر بات کر سکتے ہیں یہ کیا میں محبوبہ نہیں ابھی یہ بات ختم ہے ابھی Il se pourrait de basculer. آٹھ تک آ جانا اور بھی کوئی زندہ سوال ہو کر سکتے ہیں محمد لباس نمبر ایک جن کا علم صرف اللہ کو ہے جس کی مثال میں نے علماء اس کو جانتے جیسے لباس کہیں پہننے کے معنی میں آیا کپڑا پہننے کے لیے یا بنیاد مقدن علیکم لباس لباس پہننے کے لیے اور لباس کہیں آیا نیند کے لیے لباس نید کے معنی میں رات کو اور لباس کہیں آیا ملانے کے معنی میں گٹ مٹ کرنا ولاب سلحق کا بلبا حق اور باطل کو مت ملاؤ اور لباس بیویوں سے ہمبستری کے معنی میں گیا ہے جمع کے معنی میں کن لباس الکھ مان لباس اللہ یہ بندر کو کیا معلوم ادرک کا سوال نہیں سمجھا ہمارے ہاں کی کہاوت ہے بہار کی پانر کیا جانے آدی کا سوال میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائیوں کو جو شکر، کہ بندر کو ادرک کا مزہ کیا ہے جو علماء ہے جن, جن کے بال سفید ہو گئے جنہوں نے ان کو معلوم ہے کہ کہاں پر کون سا مان ہر آدمی بات کرنے لگے وہاں سے کوئی جرات پوری کا فتو لے آیا کوئی نیاز فتح پوری کا فتو لے آیا کہیں جو ہے تمنا امادی کا حرون تھے اب انہوں نے دینی مسائل میں گفتگو کی اس لیے گمراہ ہو گئے لوگوں کو بھی گمراہ کیا تو حال تو متشابہات جو علماء جانتے نمبر تین نمبر ایک جو اللہ جانتا ہے نمبر دو علماء جانتے ہیں جو یہ آیت کس معنی میں وایت کس معنی میں یہ مسئلہ ہے ایسے وہ نمبر دو نمبر تین اور عرب کے لوگ جو عربی زبان جانے گا وہ عربی زبان کی گہرائی کو سمجھے گا اردو ترجمہ قرآن سے انگلش ترجمہ قرآن سے مفصر بن گئے اور تفسیر قرآن کر رہے ہیں اور متعارے قرآن نام لکھتے ہیں سمجھتے ہیں میں نے یہاں بھی وہ دیکھا ہے ان لوگوں کو اور وہ پوچھتے ہیں آپ نے کیا سمجھا آپ نے کیا سمجھا آپ نے کیا سمجھا ارے بیچارے مسکین کو کیا پتا بھائی وہ کیا جانے گیا قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے اور قرآن کی تفسیر تبیم کے اقوال سے اور قرآن کی تفسیر لغت سے یہ ہے صرف کمن ہے اس بے مسکین کو کیا معلوم قرآن کے ترجمے سے سمجھے گا خدا اوپر ہو تو خدا اور نیچے نقطہ ڈال دیا تو کیا ہو گیا جدا ہو جدا ہی ہو جائے گا اس لیے اس کے لیے علماء جانتے ہیں اللہ جانتا ہے علماء جانتے ہیں اور عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں سمجھ میں آئی بات یہ ہے متشابہات اس لیے آدمی کو جس چیز کا علم رہ علم والوں سے پوچھے اور اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے دلوں میں تجی ہے وہ ٹیحے راستے کا اختیار کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو شکر شمان تقدیر کے بارے میں پیدا کرتے ہیں آپ ان سے بحث مت کرو اور گفتگو مت کرو ان کا گٹا پکڑو اور کہو عالم کے پاس لے آؤ نہیں ہے میں آپ کا ایک چھوٹا سا بھائی ہوں جو میں نے یہیں آ کے کھولی یہیں پہ بولنا سیکھا یہی پہ تخریر سیکھی اور یہی میں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سند بھی نہیں تھی جامعہ اسلامیہ جانے کے لیے جب میں نے کاغذ جمع کیا تھا لیکن ہم سے زیادہ نمبرات والوں کا نہیں ہوا شاید کلکتہ میں ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کی اللہ کا فضل پھر کچھ آپ جیسے لوگوں کی دعا ملی میں مدینہ چلا گیا اور اللہ کے فضل سے میں آپ کی خدمت میں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی مکہ ایا چال باز اس طرح سے کتنا پرپا کریں میرا نمبر میرا واٹسپ سب موجود ہے آپ اہلن و سہلن میں ہمیشہ ویلکم کہنے کے لیے تیار ہوں اس آدمی کو پکڑیے گفتگو کرائیے اور جس کے عقائد خراب ہے اور حجت پوری ہونے کے بعد بھی تقدیر کے مسئلے میں اجے ہوا ہے بار بار اور قرآن حدیث کا بیان ہو رہا تھا بھاگ جاتا ہے جس طرح گدھا شیر سے بھاگتا ہے تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے میرے پاس دلائل آئیے ہو گئی بات نا کسی بھائی کو میرے انداز اور رسل سے تکلیف ہو تو معاف کرنا کیونکہ میں آپ کو اپنا سمجھ کیا اس طرح تقریر کیا ہر جگہ میں یہ انداز نہیں اختیار اب آئیے شیخ اللہ نے میں شیخ نہیں ہوں میں آپ کا بھائی ہوں شیخ اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونے والا ہے اس کا مطلب مشیت اور اختیار صرف اللہ کی جانب سے ہے بندوں کا اپنے عمل کرنے میں اپنا کوئی اختیار نہیں بندہ جو بھی برا یا اچھا عمل کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں بے شک اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے لیکن جس جو اللہ چاہتا ہے اس اللہ نے آپ کے اندر بھی ارادے اور ارادے اور چاہت کی قدرت پیدا की آپ अंदर اندر یہ بھی پیدا کیا کہ پانی ایسے پیو اور چاہو تو پانی پھینک دو ہے یعنی اللہ اللہ نے آپ یہ چاہت پیدا کی آپ چاہے تو یہاں سو بھی جائیں اور چاہے تو چلے بھی جائیں اللہ نے چاہت پیدا کی کہ آزان کے بعد مسجد میں بھی رہے یا بھاگ جائیں جیسے اب وہ رہا اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدمی ابھی بہت لوگ بھاگیں گے تو نہیں بھاگیں گے آسان کے بعد ایک آدمی مسجد سے نکلا تو کہا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی نہ فرما نہیں کی اور دوسری حدیث جو مسجد میں آسان ہو جانے کے بعد باہر نکلتا ہے کسی ضرورت کے لیے دوبارہ نہیں آئے تو اللہ کے نبی فرما تو وہ یقیناً منافع تو بھائی اللہ عمل کرتا ہے اور آخری میں جہنم کے راستے پہ چلا رہتا ہے کیونکہ اس کا دل اور ایک اور بات جن لوگوں ہر آدمی کہو کہ انشاءاللہ میں دے چکا میں تقریر نہیں کرتا تھا جب میں نے اپنے بہنوں کا حصہ دے دیا الحمدللہ سب ہو گیا کچھ پیسے باقی ہیں وہ میں بہن نہیں چاہیے لیکن میں دوں گا اس لیے میں اس میں بول رہا ہوں جن لوگوں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے اور جن لوگوں نے بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا وہ سن لیں کہ ایسا آدمی ستر سال بھی اگر خیر کی کا کرے تو وہ بھی اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا شر پہ ہوتا میں نے وہ حدیث بابو بلال پر مسیحیں حرام میں سنا اور بھی ہے ایک آدمی جو ہے خیر اور بھلائی کا عمل کرتا ہے ستر سال اللہ اکبر یعنی ستر سال کا مطلب یہ کہ عمر 80-90 سال ہوگی ٹھیک ہے لیکن وسیعت یعنی وسیعت سے بنا نہیں میراث من قطع, قطع من الجنہ جو وارث کو میراث سے کاٹے گا اللہ جنت کا حصہ کاٹے گا اسے اپنی وسیعت کے معاملے میں کے معاملے میں ظلم کرتا ہے فیوس کملوں میں شر رہی اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا بلکہ کون آپ کو کہا تھا بیٹی کا حصہ نہیں دینے کے لیے کون کہا تھا بان کا حصہ نہیں دینے کے لیے کاٹ کے کھا گئے ہمارے گاؤں میں پورے گاؤں میں کتنا پڑا ہوا سکے کسی وجہ سے وہاں بھی کوشش کیا میں اور جو آدمی پوری زندگی شرک اور برائی کا عمل کرتا لیکن وہ وسیعت اور میراث کے معاملے عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اس نیکی کی بنیاد پر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کا خاتمہ خیر پہ ہوتا ہے تو ہر آدمی بہنوں کا حصہ دو گے ہاتھ دوگا کیونکہ میں یہ تحریک کروں گا چپے چپے میں گلی گلی میں اور قریے قریے میں زندگی رہی تو انشاءاللہ سب آدمی کہو کہ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کا حصہ دوں گا انشاءاللہ چلو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو بلند فرمائے جزاک کرتا قرآن میں ہے کہ اللہ نے جو تقریر میں لکھ دیا وہ بدلنے والا نہیں ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقریر سے بدل جاتی ہے تو کیا قرآن حدیث میں تزاد ہے ایک منٹ اچھا سوال ہے میں اس وقت وضاحت نہیں کیا تھوڑا آدمی بھی تو دم ہونا چاہیے نا بھائی دم ہونا چاہیے نا بھائی ایسے ہی دیکھیے ایک طرف یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا تقریر میں وہ بدل نہیں سکتا اور دوسری طرف یہ ہے کہ دعا سے تقریر بدل جاتی ہے تو کیا مطلب دونوں میں ٹکراؤ رہے یہ استاد شیخ عبد الرزاق وغیرہ سے سوال کیا حفیظ اللہ وبارک بھی تو کہا تقدیر کے دو قسمیں تقدیر دو قسم ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق مبرم جو لکھ دیا اللہ نے بارش ہونا ہے شر آئے گا مصیبت آئے گی فلاں آدمی مرے گا یہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں نو چینج اور تقدیر معلق ہے مثال کے تو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کام ہونے والا ہے لیکن اگر اس نے یہ کیا تو اس کی وجہ سے یہ کام مثال کے طور پر یہ آدمی غلط راستے پر جا رہا ہوگا لیکن ایک آدمی آئے گا اور اس کو کہے گا کہ ادھر جاؤ گے تو گڈھا ہے ادھر چلو گے تو اچھا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو صحیح راستے میں لے جائے گا تو شیخ نے کہا کہ دعا سے تقدیر پلٹتی ہے یعنی دعا بھی تقدیر میں ہے دعا بھی تقدیر میں یعنی اللہ نے یہ لکھا تقدیر معلق کہ اس کو یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن اس دعا کی برکستیں اللہ نے یہ بھی لکھ لیا کیونکہ یہ دعا کرے گا اس لیے اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کی مصیبت دور کر دے گا اب اس کی اس برائی سے ہمیں بچا لیں تو اللہ نے کہا کہ جس برائی کا فیصلہ کریں آسان آنے والا ہے مصیبت آنے والی ہے لیکن آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو فیصلہ تو نے کر دیا اس برائی سے ہمیں بچا لیں تو دعا سے تقدیر پلٹی نا تو وہ مصیبت تقدیر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دے گا اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں اب ایک مثال دیں گے وہ تو ساری تقریر رہ گئی وہ حدیث اب سمجھ میں آئے گی بات کیونکہ اللہ کسی کو یوں ہی نہیں لکھتا اب ایک مثال اجازت دیجئے تھوڑا سا وہ وقتی کمی سے میں نے پیش نہیں کیا میں اللہ نے موقع دیا اس وقت ارب ام یہ تجون یوم القیامت یہ حدیث دو صحابہ سے ابو حریرا سے اور ایک اور صحابے سے کہ چار آدمی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حجت کریں گے نمبر ایک بحرا آدمی نمبر دو رجل احمق بے وقوف نمبر تین بوڑھا ضعیف کئی آدمی جو جس کو اصل پر پردہ پڑ بر جائے نمبر چار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسی علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کے لوگ ہیں جو آدمی بہرا ہوگا وہ کہے گا اللہ لقد لقجا الاسلام اسلام آیا ولا اسما یعنی میرے پاس سننے کی طاقت نہیں تھی اللہ تو کیسے آزاد دیں گا اس کے بعد بہرا آدمی بہرے کے بعد میں نے کیا بتایا احمق, احمق, احمق آدمی احمد آدمی کہے گا یار کہ اللہ میں تو احمد ہو بےقوف تھا مجھے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی لوگ مجھے پتھر مارتے تھے ہمارے یہاں ایک تھے جلیل صاحب ایک مثال ہے مثال دینے سے تو ہم لوگ بچپن میں تھے اللہ معاف کریں جہاں جاتے تھے اس کو کہتے تھے جلیل بھائی کی اور پتھر مارتے تھے کچھ کیا اس کی آج کام نہیں کرتے مثال تو لوگ مجھے پتھر مارتے تھے میرے اندر جو ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی اللہ کیسے آزاد دے گا تیسرا آدمی بوڑھا بالکل ضعیف ہوگا کہ اسلام ایسے وقت میں آیا کہ بالکل کمزور ہو چکا تھا مجھے میری تھنکنگ پاور ختم ہو چکی تھی سمجھنے کی صلاحیت چوتھا آدمی وہ آئے گا جو کہے گئے اللہ تو ہمیں عذاب دے گا میں تو اشار اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان تھا ماں جانا ممبشیر ولا ندیر کوئی نہ بشیر آیا نہ نذیر آیا کوئی نبی آیا نہ رسول آئے کیسے عذاب دے گا تو اللہ کہے گا بے شک تم پر ظلم نہیں ہوگا لیکن میں تم کو اپنا آدیش دیتا ہوں اس کا آگیا پالن کرو گے میں ایک حکم دیتا ہوں اس کی اطماع کرو گے کہیں گے اللہ تعالیٰ فریشوں کو کہ ان کو کہوگے جہنم میں چلے جائیں میں چلے جائیں چنانچہ جو آدمی اللہ کی بات مان کے جہانگ میں جائے گا فکر سلامت وہ آگ اس پر سلامتی بن جائے گی اور ٹھنڈی بن جائے گی اور جو نہیں جائے گا اور کہے گا اللہ چون چنانچہ اگر مدر بہت اللہ اب تو عذاب کیوں دے گا میں اسی عذاب سے تو بھاگا اسی عذاب سے بھاگا ہوں حجت دنیا میں کٹ کٹ کٹوجتی کرنے والے وہاں بھی کریں گے تو ہم کو کیسے آزاد اسی آگ سے بھاگا پھر اسی آگ میں جائیں تو فسہیبا بھی اس کو گھسیٹ کے چہرے کے بجن میں ڈال دیا جائے تو اب دیکھیں اللہ کا عدل اور انصاف وہ اللہ آپ پر کیسے لکھ دے گا کہ تم نافرمان فرمان ہو جاؤ آصر ہو جا جبکہ اللہ نے اختیار کی آزادی دی ہے انسان کے اندر جو صلاحیت تھی اس کے مطابق اللہ تعالی آسان کرتا ہے جو بات آپ نے سن لی ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام میں نر بناز اثر دوسرا سوال ہو گیا تیسرا سوال اس کا جواب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہو چکا ہے چوتھا سوال ابھی غور سے سنیے آخری سوال ہے اس کا علامہ نیاز فتح پوری کون ہے کیا کہ سلفی عالم ہیں ان کی کتاب بنو بنوا کا مطالعہ کرنا صحیح ہے علامہ نیاز فتح پوری علامہ ہو گیا عین سے نہیں میں کہتا ہوں عین سے علامہ نہیں ہے بلکہ حمزہ سے الف سے علامہ جو عین سے ہوگا علم کے معنی میں اور حمزہ اور الف سے ہوگا تو علم سے ہوگا امت کو مصیبت میں منتلا کرنے والے ادیب تھے یا عالم نہیں تھے کیا تھے ادیب تھے بڑے صاحب قلم تھے جولانیت تھی اور انہوں نے مولانا آزاد کیا اور اس کی اس کی تعریف کی الحمد وہ سب ٹھیک ہے اس میدان میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا لیکن مسکین تھے علامہ نیاز فتح پوری علامہ نے نہیں کیا علامہ فتح پوری اسلم جیراج پوری اور غلام احمد پرویز میں تو بولا نا بھی اور تمنا حمادی اور یہ عبداللہ چکرال بھی یہ سب ایک ہی چٹا بٹا تھا ایک ہی جگہ یہ سب کے سب ممکن ہیں اور اس سلسلے میں عبدالحبید رحمانی رحمہ اللہ کا ایک مضمون جو سہشا ہوا تھا احتجاج بسر سے متعلق صلاح الدین مقبول کے جو رسال عربی میں اردو میں ترجمہ کر ہو گیا تو پڑھیے بہت مزہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ سب منکرین حدیث میں تھے انہوں نے عقل کا گھوڑا دوڑایا اور گھوڑا کو بھی روڈ پہ چلایا جائے گا گھوڑا کو چھت پہ چلاؤ گے تو گرو گے کہ نہیں دوڑو تمہاری صبح ہمیں عقل کچھ کہتی ہے شام میں کچھ کہتی ہے اگر عصل چھوڑ دیا جائے تو بیوی بی کی عقل کچھ کہتی ہے اور شوہر کی عقل کچھ کہتی ہے اور باپ کی عقل کچھ کہتی ہے بیٹی کی الگ یعنی عقل پر اگر دین کو چھوڑا جائے تو باپ کی شریعت الگ اور بیوی بی کی شریعت الگ اور ماں کی شریعت الگ اور شوہر کی شریعت الگ یہ صورت حال ہے تو یہ علامہ عین سے نہیں بلکہ علامہ تھے اور یہ اسی منکرین حدیث کے طبقات میں تھے جنہوں ٹھوکرے کھائی ہیں متضرہ کے فکر سے متاثر ہوئے اگر یہ قرآن حدیث پڑھتے اور علماء سے علم حاصل کرتے تو ان گمراہ نہیں ہوتے کیونکہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود محمد نصرین سے امام مالک کا بھی یہ قول ہے انحاظر علم دین فنقر <دِينَكُن> یہ علم دین ہے یہ علم کیا ہے دین ہے تم دیکھو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو آپ دین لے رہے ہیں وہ بے نمازی ہے آپ دین لے رہے ہیں وہ اس کا چہرہ انگریز کی طرح ہے آپ دین لے رہے ہیں وہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے آپ دین لے رہے ہیں وہ اسٹیج کا ہیرو بنا ہوا ہے چمتکار جب تک پچاس ہزار نہیں ملے گا میں تقریر نہیں کروں گا پوری رات تقریر کراتا ہے فجر کی نماز غور کر کراتا ہے سمجھ میں آئی بات تو اس لیے جس سے دین لے رہے ہیں اس کے عمل کو بھی دیکھنا ضروری ہے لہذا یہ ان کا فن نہیں ہے بندر بندر کو کیا معلوم ادرک کا سوال یعنی بندر کو ادرک کا مزہ کیا معلوم قرآن حدیث کا مزہ نیاز فتح پوری کو اسلم جی راج پوری کو اور امادی وغیرہ کو کیا پتا ان لوگوں نے قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھا اس لیے گمراہ ہو گئے اگر صحابہ اور سلب کے فہم کے مطابق اگر علماء سے علم حاصل کرتے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اب رہا سوال کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس آدمی کا یہ ہو تقدیر کے بارے میں شکر شمات کرتا ہو تو سب سے پہلے اس کو نصیحت کیجیے لیکن آپ مت کیجیے عالم کے اندر نصیحت کیجیے یادت نہیں کرنے کا حکم ہے یہودی کی یادت کر سکتے ہودی سنا نا لیکن ایسے گندے کی ٹیچنگ ایسے گندے کی عادت مت کرو اس کے جناب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اللہ سورہ مریم میں جو زکری علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ ہمیں اولاد عطا فرما سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران میں ہے نا چلیے اور اللہ نے انہیں بیٹا دینے کا فیصلہ کیا تو اگر کسی کو بیٹا چاہیے تو آئیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکنا تو ہے سکنے کا نہیں بلکہ پڑھنا چاہیے رب حبلی مل لدن کا ضروری رب حبلی مل لدن کا ولی آپ یہ سمجھ کے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد دے تو انبیاء کی دعاؤں کو کرنا فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان, ان انبیاء کے بارے میں کہا مختری ان انبیاء کو اللہ نے ہدایت دی آپ ان کی کیا کرو اقتداء کرو تو انبیاء نے جو دعا پڑھی ہمیں دعا پڑھنا ہے اچھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اللہ ہم پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے عربی جعلی مقرر میں سلط دبراہیم علی اسلام نے کہ نہیں تو آپ بھی پڑھو اور پلس اضافہ اور ایک دعا پڑھو رب حبلی. رب حبلی من ربلی ایک بہت قریب آدمی کا واقعہ ہے اس کو بیٹا ہی نہیں ہو رہا رب حبلی من ہے رب حال ہے اتفاق سے سال گزرتے گزرتے ایک بیٹا پیدا ہوا چاند کی طرح تو دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے سمجھ میں بات نا تو نمبر ایک نمبر دو اگر آپ کو نیک اولاد چاہیے تو دعا بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کریں گے تب نیک اولاد ہو نہیں تو وہی ڈیو جگ ڈاؤ بس یہ کہہ رہا ریٹ والا مانگا کیا آپ کی دعا کی تو اللہ نے کہا دیں گے لیکن سر اپنے رب کو یاد کرو کثرت سے نمبر کرو تو انشاء اور حلال روزی کھاؤ تو آنے والی اولاد کیا ہوگی نیک ہوگی ایک مثال دیتا ہوں ابھی میں نے محمد بن عبد الوہا کے بارے میں درس دیا مثال ہے, بہت اچھی مثال ہے. کہ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام اور سعودی عربیہ کے اندر جو توحید اور شرک توحید اور کی جو دعوت تھی ان میں سب سے اہم رول محمد بن عبد الحاب کا ہے پورا جزیر عرب کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا تھا تمام قبر پختہ ہو گئی تھی لوگ درختوں سے اولاد مانگتے تھے اور مکمل شرک آ چکا تھا پتھروں کی عبادت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جاہلیت تھی وہ مکمل جاہلیت آ چکی تھی شیخ الاسلام محمد نبد کے ذریعے اللہ نے پورے جدید عرب کو شیر جبا کیا ابھی حال میں میں نے ایک بڑے عالم محدیث کے پاس گئے اور محدیث ایسے ہیں جو جنگل میں بھی ہوتے ہیں تو بھیڑ لگتی ہے ابھی خبر میں ان کا درس ہوا شیخ خالد سین تو دوسرے ممالک سے لوگ انہوں نے کتاب میں بتایا کہ محمد بن عبد الحاب کی اولاد میں علماء اور فضلہ پیدا ہوئے اور ابھی تک کسی نے <تصفح> دوری. دو دعا مجھے پھر کتاب کا مطالعہ کیا اور دوسری دعا پڑھتے تھے اللہ اللہ اللہ. تو آپ بھی پڑھو رب لی فی ذریتی اور سبحان اللہ الحمد للہ یہ جو بھی دعا پڑھو گے انشاءاللہ شاء آپ کی اولاد کیا ہوگی نیک اور صالح ہوگی. اسٹ کے پڑھنے سے بیٹا ہی پیدا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے بیٹا سمجھا تو بیٹا دے گا اور بیٹی بیٹی آپ کے لیے بہتر ہوگی تو بیٹی دے گا کیسے پتا امام محمد بن ہمبل کے پاس یہ آقوب بن سہنون تھے والے اچھا ایسے ہی نام تھا تو احمد یہ کیسے ان کو سات بیٹی ہوئی جتنی ہوئی سات بیٹی سات بیٹی ہوئی اتنا اب بیٹا ہوا نہیں امام محمد بن ہمبل کے پاس آئے تو امام احمد بن حبل نے کہا ان انبیا بنا امبیا یہ بیٹیوں کے پاس اللہ تک راہل بنا بیٹیوں کو ناپسند مت کرو ان نہ یہ بیٹیاں انسیت اور محبت پیدا کرتی ہیں بہت قیمتی ہیں نمبر دو نمبر تین اللہ نے ان بیٹیوں کے بارے میں کہا منیف تو بشیم من البنات فصب علی کنحل من منات بخاری شریف کی حدیث ہے اور دوسری حدیث بھی جو لڑکیوں کے ذریعے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا شادی بیاہ کرنے میں تربیت کرنے میں اور بیٹیوں کی تاریخ و تربیت و صبر کیا تو اللہ ان بیٹیوں کو جہنم سے آڑ اور پردہ بنا دے گا اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بیٹی مناسب ہے یا بیٹا ہے. مثال کے طور پر حضرت مریم کی ماں نے کیا کہا تھا یہ جواب اس میں ہے انی نظر تو اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے چھپایا تھا بیٹا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں تیری واٹر کیے وقت کروں گا لیکن اس میں زبان سے بیٹا بیٹی نہیں تھا لیکن ان کی نیت کیا تھی ہو گئی تو کہا میں نے دعا کیا تھا بیٹے کے لیے ہو گئی بیٹی بولے سدر کر بیٹا اور بیٹی دونوں برابر نہیں ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ وہ عالم و بیما کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی بیٹیوں سے اللہ وہ کام لیتا جو بیٹوں سے نہیں ہوتا اللہ نے ان کے پیٹ سے حضرت مریم کو پیدا کیا اور مریم کو اللہ نے ان زمین کی تمام عورتوں پر فضیلتی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے حضرت عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا اور کائنات کی پانچ فضیلت والی عورتوں میں سے ایک مریم ہے لہذا بیٹی کی تکلیف پر مایوس مت ہو یہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے مین گیٹ اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو خوش ہونا چاہیے آپ کو آئی بات نا آہ. لیکن اگر بیٹا بھی ملے اس پر بھی خوش ہونا خوش مت ایسا نہیں کہ بیٹی پر ایک حقیقہ ایک جانور زبر کرتے ہیں اور بیٹے پر دوارا چاہ نہیں ہے لیکن دائیںانزان اور بائیں کانمی اقامت کیا حدیث کیا ہے وحیف ہے حدیث پر عمل کر سکتے ہیں آخری سوال اور ربیع پانچ منٹ باقی موسا اور آدم علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس حدیث سے دلیل لے کر کچھ لوگ ہو اور نہوسا موسا موسیٰ بھی نبی اور آدم بھی نبی آدم علیہ السلام نبی ہیں موسا علیہ السلام نبی اور رسول موسا اور آدم کی بات زمین پہ نہیں ہوئی عالم اروام ہے نمبر ایک نمبر دو مصیبت گزرنے کے بعد ہوئی مصیبت آ چکی تھی مصیبت ختم ہو گئی یعنی آدم علیہ السلام جن سے نکالے گئے جب سوال ہوا تو کہا کہ یہ مصیبت ہماری تقدیر میں لکھی تو آپ بھی کہیے کہ اگر اور آدم اور موسا سے دلیل نے اللہ نے آدم کو چن لیا اور موسیٰ کو مخلص بنایا مخلصا بکان رسول النبیہ تو نہ مخلص ہیں اور نہ چنا ہوا ہے اگر گمراہی ہے گناہ پر کیونکہ مشرقین نے جو قیامت تک پر قائم رہیں گے اور حق کی طرف دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ سے زخن اور کجی سے انحراب سے ہمارے نوجوان بچوں کو دور رکھے اور اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اور جماعت کے لوگوں میں جوڑ اور محبت پیدا فرمائے اخلاص اللہ تدا فرمائے ہمیں کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے ربنا غفر لنا